أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفقه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحقه فقد اللہ ہو اور جب کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اتخذونی و امیہ مجھے اور میری ماں کو بنا لو الانی اللہ کے سوا تو اللہ عیسی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے قالا تو عشار ہی سراب جواب دیں گے تو پاک ہے تعلی بھی حق میرے لیے یہ روا ہی نہیں لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ان کن تو فقد عل اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے جان لیا ما ولا ما جو میرے نفس میں ہے اسے تو جانتا ہے اور جو تیرے نفس میں ہے میں اسے نہیں جانتا ان کا اللہ یقیناً تو ہی سب غیبوں کو چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے پچھلی آیات میں اللہ سرخانہ تعالیٰ نے عیسہ علیہ اللہ سلام پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ کیا اور یہاں سے اصل مقصد شروع ہو رہا ہے کہ ان سے سوالات کیے جائیں گے قیامت کے دن اور ان سوالات کا مقصود عیسا علیہ سلاط و کو ڈانٹنا یا ان کی سردنش کرنا نہیں بلکہ ان لوگوں کو ڈانٹنا مقصود ہوگا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو باغود بنا لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ سلاط و تو خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دے ہیں اور امت کے شرک کی وجہ سے ان کی باز پرس, باز پرس ہوگی اور پھر عیسائیوں نے عیسا علیہ سلاط و کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کو بھی معبود بنایا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے عیسی علیہ سلاط و کو اور ان کی والدہ کو دونوں کو مل دوللہ کہا ہے کہیں گے اللہ تعالیٰ اور انتہا انداز کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا و من دون مندون کہ مجھے اور میری ماں کو الہ منا لو من دون اللہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہ منا لو کیا یہ آپ نے کہا تھا تو اس آیت سے ان بدرتیوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بندوللہ صرف بوت ہیں है اللہ سے से کہتے ہیں کہ بوت ہیں ندیوں گلوں کو پکارنا جائز ہے جب کہ یہاں پہ تو اللہ کو خانہ ہوا تھا اعلیٰ عیسا علی سرات والسلام اور ان کی والدہ مریم والے حسلات کو بند اللہ قرار دے رہے ہیں تو اہل رجحت کی یہ بات سراسر غلط ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء من دون اللہ میں شامل نہیں ان سے مرادیں مانگنا ان سے فریادیں کرنا ان سے دعائیں کرنا یہ سارا کچھ جائز ہے من دون اللہ صرف بت ہیں یا شجر و حجر ستارے وغیرہ یہ من دون اللہ ہیں اولیاء اور انبیاء من دون امبیا بندوللہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ صبح نب نے یہاں ان کا رد کر دیا کہ عیسیٰ علیہ و سلام اور ان کی والدہ کو من اندونی اللہ کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ و سلام ان کی والدہ ماجدہ اور اسی طرح طبق امبیاء کی رام صلابات اللہ علیہ بجن اور تمام تر صلاح اجتیا اولیاء سب من دور اللہ میں شامل ہے اللہ کے سوائے جس کو بھی پکارا جائے چاہے وہ فرشتہ ہو نبی ایک ہو یا کوئی ولی بکرد ہو وہ من دور اللہ میں شامل ہے کسی کو بھی حاجت لگائی اور مشکل خوشائی اور خدائی اختیارات کا مالک ماننا سمجھنا یہ شرک اکبر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں اس کی باقی نہیں تو جب عشا علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تو وہ کہیں کہ سبحانک احمد میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ کی پاک ہے تُو پاک ہے ہر شریف سے وہ ہے پھر میں اور میری والدہ تیرے شریر کیسے ہو سکتے ہیں سبحانکھ تو پاک ہے مائی اپنا ایسا لی بھی جس کا مجھے حق نہیں ہے میں ایسی بات کہوں یہ تو میرے لیے نہیں بنتا میرے لیے یہ بات کہنا بنتی ہی نہیں جو جس کا مجھ کو حق نہیں ہے لہذا میں بدہ ہوں اور پھر بدے کی کیا نجاز کہ اپنے آقا کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرے ان کو تو کل تو ہو فقد بے یعنی کہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی بھی ہو تو اللہ تجھے اس کا معلوم ہے تجھے ضرور اس کا علم ہوگا کیونکہ کچھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے تعلق معافی نقسی والا معافی نفس جو میرے نفل میں ہے اللہ تو اس کو جانتا ہے لیکن جو تیرے نصب میں ہے میں اسے نہیں جان سکتا اس کا مجھے علم نہیں تو اللہ الغیوب ہے جتنا اللہ العیوب تیرے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں جس بندے کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب تیرا ہی عطا کردہ ہے کسی اور کا علم تیرے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنی سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے اور جسے اتنا ہی علم ہو جو اسے بتایا گیا ہے وہ عالم اور غیر نہیں اب کو تو اتنا کی علم ہے جو ان کو بتایا گیا آلم اور غیر تو وہ ہے جو کسی کے بتائے بغیر سب کچھ جان لے اور وہ قبط اللہ تعالی کی رات ہے انتا انتا اللہ یقیناً صرف تو ہی غیبوں کو خوب جاننے والا ہے ما ما میں نے ان کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا اس کے علاوہ میں نے انہیں کوئی اور بات نہیں کہی وہ جس کا تو نے حکم دیا وہ بات کیا تھی الحب اللہ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اباسم کے تم عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے اور جب تک میں ان میں رہا تو میں ان پر نگران تھا گواہ تھا کمتا انتر رفی و مجھے اٹھا لیا تو, تو ہی ان پر نگہوان تھا شہید اور تو ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اللہ سبحانہ نے کو علیہ السلام کو اور جگر انبیاء کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی امت کو کہیں ارے بز اللہ اللہ کی عبادت کرو جب میرا اور تمہارا رب ہے تو جو تو نے مجھے حکم دیا علیہ السلام عیساطے میں نے تو ان کو صرف وہی بات اپنی عبادت کا یا اپنی ماں کی عبادت کا اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو رب بنانے کا میں نے ان کو ہرگز نہیں کہا اور جب تک میں ان سے موجود رہا میں ان پر گواہ تھا نگہ بان تھا لیکن جب تجھے اٹھا لیا تو پھر ان پر نگران تو ہی رہا اب یہاں سے کچھ لوگ نکالتے ہیں پلگ ماتی جب تو نے مجھے فوت کر لیا عیسا الحصلا سلام فوت ہو گئے تو ایک تو یہ بات ہے کہ عیسائی علیہ و سلام یہ لفظ اس وقت بولیں گے جب وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس سے کرے تو اللہ تعالی کو فوت کر ہی لینا ہے لیکن اس سے مراد عیسا علیہ السلام کو اوپر اٹھا لینا ہے زندہ وفاق کا لفظ قرآن مجید میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک موت کے معنی میں اللہ ہوئے تو انوتی ہا وہ لم لفظ مفتی مناتی اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے دوسرا نیند کو بھی اللہ تعالی نے لفظ وفات سے تعبیر کیا ہے فرمایا وہ ولبی یا تو بلئی وہی دات ہے جو رات کے وقت تمہیں قبض کر لیتا ہے اور تیسرا یہ مانا ہے وفا تھا پورا پورا اٹھا لینا وہ ہو جسم سدیش اس کا لفظ وفات کا اصل पूरा یہی ہے پورا پورا کسی کو لے لینا یہ ہے وفات اسی سے لفظ وفا ہے وفا پورا کرنا عیفائے یہ الفاظ سے ترکیب پاتے ہیں کلمات تو بہرحال یہاں سے مراد عیسا علیہ سلط و کا پورا پورا اٹھا دینا ہے عیسا علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں ان میں موجود رہا تو میں ان پر نگہبان تھا نگران تھا لیکن جب تو نے اٹھا لیا تو پھر تو ان کے اوپر نگران تھا تو یہاں پہ لفظ استعمال کیے ہیں ان شہ شہید اور تو ہر چیز پر شہید ہے یعنی میری موجودگی کے وقت بھی تو شہید تھا اور میرے الگ ہونے کے بعد بھی تو ہی شہید ہے شہید اللہ تعالی کے اسماعت میں سے ہے اس کا مانا کلام کے ساتھ بول کر شہادت دینا گواہی دینا اور دیکھنے کے معنی میں اور سننے کے معنی میں بھی لفظ شہید استعمال ہوتا ہے جاننے کے معنی میں بھی علم رکھنے کے معنی میں بھی لفظ شہید استعمال ہوتا ہے اللہ کو فائدہ ہوا تو کے حق میں یہ سارے معنی درست ہیں لیکن اللہ کے علاوہ جب کسی اور کے لیے لفظ شاہد یا شہید استعمال ہوتا ہے کوئی اور خاص کرینا نہ ہو تو اس وقت مانا ہوتا ہے کلام کے ساتھ شہادت دینا یعنی بول کے گواہی دینے کے معنی تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اور ہر شخص کی ہر وقت خبر رکھنے والا صرف اللہ تعالی ہے وَأَنْتَ ان تھا آلہ ال تو اسی لیے عیسا ریس طرح کو سلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تو ہی ان پر شہید تھا ہر وقت ہر لحاظ سے ہر طرح کی ان کی خبر وحد تیرے ہی پاس تھی تو عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ آدمیوں سے لایا جائے گا تو میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں میرے پاس آنے دے لیکن ان کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا نیا کام شروع کر لیا تھا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے یعنی ایشا علیہ السلام تو اسلام کہیں گے کون سی بات و کن تو انت رفیب شہید اور پھر کہا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ اپنی ایڑیوں کے بال پھر گئے یعنی مرتد ہو گئے بہت سے قبائل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسلمان تھے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے جن کے ساتھ اب وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتال کیا ان تو اتنا ہو گیا اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں وہ انطاء اللہ اور اگر تو ان کو بخش دے فعنا کازیز الحکیم تو یقیناً بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اب عیساسلات اپنی سفائی دینے کے بعد اپنی اربت کے لیے نہایت حکیمانہ انداز میں سفارش کریں گے شفاعت کریں گے اللہ کی بریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تیرے آگے یہ نہ دم مار سکتے ہیں نہ تو اسے بھاگ سکتے ہیں تیرے بندے ہیں لیکن اگر تو انہیں معافی فرما دے تو تو ہر کام پر غالب ہے تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ساری کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات نمار میں یہی آیت بار بار پڑھتے رہے عباد اللہ فعن کا انت العزیز الحکیم اللہ رسول کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ اللہ و سے راضی ہوئے ذالک قلفوظ العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے ساتھ اثر کرنا ہے اور سب سے بڑا سچ اور انصاف اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے تو اللہ تعالیٰ پر مائنے یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا یعنی اہل توحید کو ان کی توحید فائدہ دے گی اہل ایمان کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور تمام کر اہل ایمان بالآخر جزت میں ضرور جائیں گے جس کے دل میں ذرہ ہر بھی ایمان ہے وہ بھی جنت میں جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی جمن کال اللہ علیہ علیہ اللہ کالار جہنم سے نکالو اس نے لاحد پڑھا ہے ایک شفات کروں گا اللہ تعالیٰ پڑھا دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی جنت سے نکالو نکالا جائے گا پھر شفاف کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو نکالا جائے گا پھر شفاٹ کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی لکھا اور پھر شفاعت کروں گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے لکھا جس میں لا الہ لاہ پڑا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکل آئے گا جنت میں داخل ہو جائے گا پھر بالآخر اللہ سبحانہ بھانا ہوا ایک مٹھی بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکال گئے اور میں پہلے ہے لم یعملو رن کتو انہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا سنن قبرا بےحدی کے الفاظ ہیں لم یعملو خیر کتو علت تو اور کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا لیکن گھومے بندے تو ہیلوا اللہ کے ساتھ صرف نہیں کیا ہوگا ان ان کو اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کے یعنی کہ ان کے دن میں ذرے سے بھی کم ایمان ہوگا ایمان نام کی کوئی شہ جس میں ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا آج آؤ یعنی صد کو یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا توحید والوں کو ان کی توحید ہید ضرور نفا پہنچائے گی چاہے وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں اور جو تو والے نہیں ہوں گے وہ اللہ کے عذاب سے تو چار ہوں گے ہند اللہ, والأرض وما ہن اللہ ہی کے لیے آسمانو اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ الشین قَدِير اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا اچھی طرح سے قادر ہے سورت کے آخر میں نشارہ کی چکے تردید کر رہی تھی آخر میں اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا تو بڑا مناسب خاتمہ کیا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ہے کہ جو زمین و آسمان اور جو کچھ ان ان کے اندر ہے ہے ان سب چیزوں کا مالک رات و سلام ہوں یا ان کی والدہ ہوں یا روح قدس سب اس کے بندے ہیں اور وہ سب اللہ تعالی کو اپنا معبود برحق مانتے ہیں اللہ کے معبود ہونے میں وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے